اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گنا مٹاتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے ارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کیسی پیاری عبادت ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں چاہے ایک بار پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد ایک بار درود پاک ہو گیا ایک درود پڑھتے ہیں اللہ پاک دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک درود پڑھنے سے دس گناہ بھی معاف ہوتے ہیں دراجات بھی دس بلند ہوتے ہیں تو پتہ چلا درود پاک پڑھنا رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے درود پاک پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے درود پاک پڑھنا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اللہ پاک ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی ہی و بارک وسلم ایمان والوں کو اللہ پاک سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے یکم شعبان المعظم کو امام شافعی جن کا نام ہے محمد بن ادریس رحمۃ اللہ تعالی ان کا یوم عرس منایا جاتا ہے اسی نسبت سے آپ کی محبت الہی کی باتیں پیش کی جائیں گی سن کر اللہ کرے کہ ہمارے دل پر بھی اثر ہو اور ہم بھی اللہ پاک کے سچے سچے چاہنے والے بن جائیں حضرت سیمہ امام محمد بن ادریس شافعی فعی رحمت اللہ تو علیہ اللہ پاک سے کیسی محبت کرتے تھے کہ آپ ماہر رمضان المبارک میں ساٹھ قرآن پاک ختم کرتے تھے سکسٹی اور یہ سب آپ نماز میں ختم کیا کرتے تھے یہ اللہ سے محبت کی علامت بھی ہے دلیل بھی ہے کہ جو قرآن کا سر سے پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی یہ دلیل بھی ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے اور ساٹھ قرآن پاک ماہ رمضان میں ختم کرتے اور سارے کے سارے نماز میں ختم کرتے سبحان اللہ یاد رکھیے قرآن پاک بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتے بے وزو پڑھ سکتے ہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے اگر وضو کر کے پڑیں گے تو سواب زیادہ ملے گا اور اگر نماز میں قرآن پڑھیں گے تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے بے وضو پڑھیں گے اس میں بھی ثواب ملے گا باوضو پڑھیں گے اس میں بھی ثواب ملے گا مگر ثواب زیادہ ہو جائے گا اور اگر نماز میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے گا ہاں قرآن پاک ٹچ کرنے کے لیے چھونے کے لیے پکڑنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے تو امام شاہ فی رحمت اللہ تعالی علیہ ساٹھ قرآن پاک رمضان میں نوافل میں ادا کیا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی قرآن کی محبت عطا فرمائے جو کہ اس کی محبت کی دلیل اور علامت ہے الہی شوق ہو الہی شوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا عطا ہو مولا مدرسے میں آنے جانے, جانے کا امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کیسے گزارتے تھے یہ اللہ کے سچے چاہنے والے اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرنے والے اللہ کی الفت میں اس کے عشق میں دن رات بسر کرنے والے رات کیسے گزارتے تھے ہماری راتیں کیسے گزرتی ہمیں پتہ ہی ہے حضرت نے فرمائے نا دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح رو تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہماری رات سونے میں بسر ہوتی ہے اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی کروٹیں خواب سے جدا ہوتی ہیں رب کے حضور قیام کرتے ہیں رب کے حضور سجدے کرتے ہیں رب کا کلام پڑھتے ہیں ذکر وزکار کرتے ہیں اللہ تبارہ و تعالی کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تمام غزالی رحمتہ اللہ تو نے لکھا امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے رات کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا تقسیم کیا ہوا تھا ایک حصے میں آپ علم حاصل کرتے تھے مطالعہ وغیرہ کرتے ہوں گے کچھ لکھتے ہوں گے ایک تہائی رات آپ رب تبارہ و تعالی کی عبادت کرتے تھے اور ایک تہائی آرام فرماتے تھے تو آپ کی دو تہائی رات اللہ کی یاد میں گزرتی تھی جو علم دین حاصل کرنے میں رات گزرے اچھی نیتوں کے ساتھ تو وہ بھی رب کے لیے گزری قرآن پاک میں وہ خوش نصیب جو آخری پہر رات کے آخری حصے میں فجر طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی تعریف کی وہ رات میں کم سویا کرتے ہیں اور پچھلی رات استغفار کرتے تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں وہ تحجد پڑھتے ہیں وہ رات جاگ کر عبادت میں گزارتے ہیں تھوڑا سوتے ہیں اور جو تھوڑا سوتے ہیں اس کو بھی اپنا قسور جانتے ہیں کہ ہم یہ تھوڑا بھی کیوں سوئے اور رات اللہ کی یاد میں بسر کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں اور عبادت کرنے کے باوجود اللہ تعالی سے بخش مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں سبحان اللہ وہ بل فرون اور رات کے آخری پہروں میں اللہ سے بخش مانگتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش سبحان اللہ پچھلی ر Daddy, daddy, daddy ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اور محبت کا تقاضا کیا ہے رب کی عبادت کریں اس کے فرامین پر عمل کریں رات کو اس کی عبادت کریں اور پھر اپنی عبادت پر ناز نہ کریں بلکہ اس سے ڈریں کہ کہیں وہ ہماری عبادت کو رد نہ کر دے تو امام شافی رحمت اللہ تعالی لے یقم چابان المعظم کو جن کا یوم عرف تھا اسی نسبت سے آپ کا ذکر خیر بھی ہم کر رہے ہیں اور ان کی اللہ سے کیسی محبت تھی ہم یہ بھی سن رہے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ کی یاد میں گزرے امام شافی رحمت اللہ تعالی لے آپ سولہ سال تک سکسٹین ایئرس آپ نے پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کیوں اس لیے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو بدن بوجل ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے عقل زائل ہو جاتی ہے زیادہ کھانے سے نیند بھی آتی ہے اور عبادت میں کمزوری ہو جاتی ہے اللہ حق پر مجھے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے اس رب کی یاد میں گزارنی ہے جس نے مجھے پیدا کیا جس کی طرف پلٹ کر میں نے جانا ہے جو جزا اور سزا کا مالک ہے مجھے چونکہ اس کی یاد میں زندگی بسر کرنی ہے اس کی عبادت کرنی ہے اور عبادت کے لیے مجھے کم کھانا ہوگا کیونکہ زیادہ کھاؤں گا تو نیند آئے گی تو امام شافی رسمت اللہ تعالی لے اس وجہ سے سولہ سال آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا سبحان اللہ امام شافی رحمت اللہ تعالی نے کبھی بھی اللہ تعالی کی قسم نہیں کھائی تھی نہ جھوٹی نہ سچی یہ بھی آپ کی اللہ کی محبت تھی یہ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالی کی حد درجہ توقیر بجا لانے کی وجہ سے آپ اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھے سبحان اللہ اور اب تو بات بات پر جھوٹی سچی قسمیں چل رہی ہوتی ہیں اللہ کی پناہ امام شافعی فعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے دعوی کرتا ہے کہ اس نے دل میں دنیا کی محبت اور خالی کے دنیا کی محبت کو جمع کر لیا وہ جھوٹا ہے جو دنیا سے محبت کرے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت کامل نہیں ہو سکتی اور جو اللہ پاک سے کامل محبت کرے گا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی کاش رنگین یہ جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا یارب مجھے بنا دے تو عاشق مدینہ کوئی عاشق مدینہ بنے آشق شہنشاہ مدینہ بنے تو وہ آشق علاحی ہے کیونکہ جو اس کے محبوب سے, محبوب سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے محبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے تو امام شافی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دنیا اور خالی کے دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے پانچویں جلد میں کہ اللہ کی محبت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ دنیا ہے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے کنارا کشی عطا فرما دے ایک کاری قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے بڑی اچھی آواز تھی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی سورہ مرسلات کی آیت نمبر پینتیس اور چھتیس تلاوت کی پارہ انتیس امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ یہ تلاوت سن رہے تھے تو قاری صاحب نے پڑھا یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں اب امام شافعی عی اللہ تعالی علیہ جو اللہ پاک سے محبت کرنے والے اللہ پاک کی عبادت کرنے والے دین اسلام کی خدمت کرنے والے شب و روز دین اسلام کی خاطر گزارنے والے علم دین سیکھنے والے علم دین سکھانے والے حافظ قرآن ہاشمی اور بہت بڑے عالم بلکہ یاد رکھیے امام شافی رحمت اللہ تعالی لے دوسری صدی ہجری کے ہیں آپ کا رنگ بدلنے لگا بدن کاپنے لگا آیت کون سی سنی کہ قیامت کے دن مجرم بول نہیں سکیں گے کوئی بہانہ نہیں لگا سکیں گے رب کے بارگاہ میں اور آپ پر خوف خدا تاری ہو گیا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر جب ہوش میں آئے تو کیا کہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ میں جھوٹوں کے مقام اور غافلوں کے اعراض سے تیری پناہ مانگتا ہوں یارب اہل معرفت کے دل تیری بارگاہ میں جھک گئے تیرے آگے طالبین کی گردنیں خم ہو گئیں یارب مجھے اپنا جود و کرم عطا فرما اپنی شان ستائی سے مجھے عظمت عطا فرما اپنے کرم سے میرے گناہ گا فرما سبحان اللہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا والے تھے اور دنیا سے قرارہ کشی اختیار کرنے والے تھے اور معرفتح الہی والے تھے انکش اللہ عباد ہل علما قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں جو علم والے ہیں وہی اللہ پاک سے زیادہ ڈرتے ہیں ہمارے اکالی سلاۃ اسلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں کیوں اس لیے کہ ہمارے اکالی علی اسلام اللہ پاک کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہمیں عشق الہی عطا ہو جائے محبت الہی عطا ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے آمین بجاہ نبی ہل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم